جی ہاں تشریف رکھیے جدام سو پچیس کے بعد نجدی حکومت آئی تو سارا مساجد کا نظام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو جب بھی وہاں مسجد ہیں یہ سر تمام مزید جو ہیں وہ گورمنٹ کی کوئی پرائیویٹ مسجد وہاں نہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لوگ انٹرویو کرتے ہیں ان کے لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے فارغ ہو, کہاں کی صنعت وہ کسی سننی کو کیسے رکھیں اس لیے میں کوئی بھرپور طریقے سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کوئی اہل سنت کی مسجد ہو اگر بالفر کوئی اندر سے اہل سنت ہو بھی تو اس کو ویسا ہی بننا پڑتا ہے جیسا وہ لوگ ہیں زیادہ ہے. ایک آدھ نے امامت کر لے گا اس سے زیادہ تو نہیں کرے گا لہٰذا یہ ہے اور جیسے عرب امارات لی وہاں تو سرکاری خطبے چھپ کے آتے ہیں جو انہوں نے تقریر دی وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی جو انہوں نے خطبہ دیا وہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ اس میں پاکستان بھی اس معاملے میں محفوظ کہ حکومت کبھی میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک یہ نہیں کر سکتی کہ مولیوں کو اپنا غلام بنا کہ جو حکومت خطبہ دے وہ ہم پڑھیں جو حکومت کا تقریب وہ ہم کریں الحمد ہم آزاد ہیں تو اس طریقے سے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوہل ہو بھی کوئی ڈھکی چھپی تو اس میں یہ ہے کہ اس کو طور طریقے وہی وہ اپنانے پڑتے ہوں گے جو وہاں ورنہ کوئی شکایت کر دے دوسرے اس کی نوکری چلی جائے گی اس لیے میں آپ کو کوئی نشان کر سکتا کہ کہاں ہوگی کوئی کونے کھانچے میں کہیں چھپ چھپا کر کے کوئی اگر مسجد ہو تو جہاں لوگ ذاتی طور پر اس کو جانتے ہوں کہ اہل سنت ہے ایسی تو ہوں گے بالکل ہی با انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہے یہ مشکل کا چلی صاحب اسی بھی اتفاق کرتے ہیں